بعد بسم اللہ الرحمن والسلام عليك يا رسول حاسبیا نور الله صحیح مسلم جلد ایک صفحہ ایک میٹھے آقا مکی داتا مدنی مصطفیٰ ہاشمی مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑتا ہے اللہ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی رحمد مصند احمد حدیث نمبر اٹھارہ ہزار تین سو چوہتر اور اٹھارہ ہزار تین سو تہتر کاتبی وہی حضرت سیدنا حمزلہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو پابندی سے پانچوں نمازیں ادا کریں ان کے رکو سوجود اور اوقات کا لحاظ رکھے اور یہ یقین کرے کہ یہ اللہ اضل کا حق ہے وہ جنت میں داخل ہوگا یا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی یا یہ فرمایا کہ اس پر جہنم حرام ہے سلو الحبیب صلی اللہ تعالحمد وبار و و ام المؤمنین سعید ارشد صدیقہ طیبہ طاہرہ آبدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں تائیدار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی, تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اگر بندہ وقت میں نماز قائم رکھے تو میرے بندے کا میرے ذمہ کرم پر اہد ہے کہ اسے عذاب نہ دوں اور بے حساب جنت میں داخل کروں اس ٹائم بھائی ہو مدنی چینل کے ناظرین ماہ رمضان مبارک چودہ سو اکتیس کا آخری عشرہ ہے یہ اشرا جہنم سے آزادی کا ہے تو نماز پڑھنے پر بھی جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلے کی بشارت ہے یہ یاد رکھیے کہ اللہ تبارا پر کچھ واجب نہیں یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے یہ طے کیا ہے کہ جو بندہ وقت میں نماز قائم رکھے گا اسے وہ عذاب نہ دے گا اور بے حساب جنت میں داخل فرمائے گا سبحان اللہ کنزول اعمال میں ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا جو تنہائی میں دو رکعت نماز پڑھے اللہ اجزاجل اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے اس کے لیے جہنم سے برات یعنی نجات لکھ دی جاتی ہے سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم سے امانتا فرما دے اور پہلے عرض کیا گیا جہنم کا کچھ مختصر سا تعارف پیش کیا گیا ہم جہنم کی سزا سینے کی ہمت نہیں رکھتے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بے حساب بخش دے تجا کا مولا میری باکس دے یا ختا میری باکس دے یا ختا میری باکس دے خطا یا لائی آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ الحمد للہ ماہ رمضان جب آتا ہے تو مساجد میں رونق آ جاتی ہے اب مساجد کی رونق کو برقی کمکموں قم سے نہیں ہے ٹیوب لائٹ سے نہیں انرجی سیور سے نہیں ہے مسجدوں کی رونق رنگ و روغن سے نہیں ہے مسجدوں کی رونق پربوں سے نہیں ہے مسجد کی رونق کا تعلق قالین سے کارپیٹ سے نہیں ہے مسجد کی رونق تو نمازیوں سے مسجد کی رونق تو تلاوت کرنے والوں سے مسجد میں عبادت کرنے والوں سے تو ماہر رمضان المبارک میں مساجد کی رونق بڑھ جاتی ہے اور جوگ در درجوگ مسلمان مسجد میں حاضر ہوتے ہیں نمازیں ادا کرتے ہیں مگر آ جو ہی ماہ رمضان رخصت ہوتا ہے نمازیوں کی تعداد میں نمایاں کمی آ جاتی ہے تو یاد رکھیے جس طرح نماز رمضان میں فرض ہے باد رمضان بھی فرض ہے اسلام کے جو اہم ارکان ہیں ان میں نماز شامل ہے تو عید الرسالت کا اقرار نماز روزہ حج زکت تو توحید و رسالت کا اقرار ہر غریب و آدمی پر لازم ہے زکوٰۃ اور حج جو صاحب نصاب ہیں صاحب استطاعت ہیں ان کے لیے اور روزہ اور نماز ہر غریب و امیر کے لیے لازم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز فرض کر کے ہم پر کرم کیا ہے ہم پر احسان کیا ہے کہ ہم نماز پڑھیں اور جنت میں جانے والا کام کریں اس کا قرب حاصل کریں آئیے میں چند روایات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ ذوق نماز بڑھ جائے پر کاش ہم رمضان کے بعد بھی نماز پڑھتے رہیں ہمارے مسلمان اسی طرح نماز کی پابندی رکھیں عید کی نماز بڑی وہ عید کی نماز بڑے شوق سے ادا کی جاتی ہے کرنی چاہیے حالانکہ عید کی نماز سے زیادہ اہمیت زور کی نماز کی وہ نہیں پڑھتے وجر کی نماز پھر بھی پڑھ لیتے ہیں مگر ایک تعداد ظہر کی نماز نہیں پڑتی اور بعد میں بےچارے وہ پھر مسجدوں سے دور ہو جاتے ہیں تو اللہ کرے کہ یہ جو ہمارے بھائی رمضان میں مسجد میں آتے رمضان کے علاوہ بھی اور جو اسلامی بہن رمضان میں ہی نماز پڑھتی ہیں بعد میں بھی پڑھتی رہیں اللہ ہمیں نصیب کرے تو ابھی سنیے نماز کی کیا برکات ہے اور یہ جہنم سے آزادی والا عمل ہے چنانچہ صحیح بخاری شریف میں حدیث نمبر ہے ایک ہزار تین سو ستانوے حضرت سینہ بحر اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک عرابی نے یعنی عرب کے دیہاتی نے نبی امی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جسے کرنے کے بعد میں جنت میں داخل ہو جاؤں فرمایا اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرو کہ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرو فرض نمازیں ادا کرو زکات ادا کرو رمضان کے روزے رکھو عرض کی مجھے اس کی قسم جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے میں اس میں زیادتی نہ کروں گا جب وہ لوٹ گیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہے وہ اس شخص کو دیکھ لے سبحان اللہ سنہوں نے اپنے ماجا حدیث نمبر دو سو ستتر نبیوں کے تاجور محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم نے فرمایا ثابت قدم رہو اور اس کی برکتیں ہرگز شمار نہ کر سکو گے اور یاد رکھو تمہارے اور مال میں سب سے بہتر عمل نماز پڑھنا ہے اور مومن ہی ہر وقت بابزو رہ سکتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو سو تیئیس نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہن شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم نے فرمایا صفائی نصف ایمان الحمد الحمدللہ میزان کو بھر دیتی ہے سبحان اللہ والحمدللہ زمین و آسمان کے درمیان ہر چیز کو بھر دیتے ہیں نماز نور ہے اور صدقہ دلیل یعنی رہنما ہے صبر روشنی ہے قرآن تیرے حق میں یا تیرے خلاف حجت ہے حضرت سیدنا بکر بن عبد اللہ مزنی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں اے ابن آدم تیری مثل کون ہے تو جب چاہے اپنے ربز اپنے رب اجزا کی بارگاہ میں بغیر اجازت حاضر ہو جائے پوچھا گیا وہ کس طرح فرمایا پورا وضو کر کے اپنی محراب یعنی نماز پڑھنے کی جگہ میں داخل ہو جاتے ہو تو تم اس وقت کسی ترجمان کے بغیر اپنے مولا تعالی کے ساتھ ہم کلام ہو جاتے ہیں سبحان اللہ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر دو سو چونتیس حضور پاک صاحب سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے جو مسلمان اچھی طرح وضو کریں پھر خوشو و خضو کے ساتھ دو رکتیں ادا کریں تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ قبر کے قریب سے گزرے فرمایا یہ قبر کس کی ہے صاحب کرام علی مدوان نے عرض کیا فلاں کی فرمایا اس وقت اس کے نزدیک دو رکت نماز تمہاری بقیہ ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے یہ حدیث پاک مجمع الزوائد کی ہے اور حدیث نمبر ہے تین ہزار پانچ سو چھے صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو اٹھاسی حضرت سیدنا معدان بن ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میری ملاقات ہوئی حضرت سیدنا صوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے من کی میں نے کون سا ایسا عمل کروں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرما دے یا یہ کہا کہ مجھے اللہ تعالی کا سب سے پسندیدہ عمل بتائیے حضرت سیدنا صوبان رضی اللہ تعالی ہو خاموش ہو گئے حضرت سیدنا معدان بن ابو طلحہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے دوبارہ یہی سوال کیا آپ پھر بھی خاموش رہے تیسری مرتبہ عرض کیا تو فرمایا جب میں نے رسول اکرم نور مجسم سراپا جود و کرم صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم سے یہی سوال کیا تھا اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل فرمایا کثرت سے صحیح کیا کرو کیونکہ تم جب بھی اللہ تعالی کو سجدہ کرو گے اللہ تعالی تمہارا ایک درجہ بلند فرما دے گا اور اس کے بدلے تمہاری ایک خطا معاف فرما دے گا سنو نے ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار ایک ہزار چار سو ڈبل بارہ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عن فرماتے ہیں میں نے اللہ عز بجل کے محبوب غیوب دانۂ حیوب منزہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جو بندہ اللہ تعالیٰ کو ایک مرتبہ سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سبب سجدہ کرنے والے کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے ایک گناہ مٹاتا ہے ایک درجہ بلند فرماتا ہے لہذا کثرت سے سجدے کیا کرو سننے نسائی جلد پانچ سفا آٹھ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور پاک صاحب سیاہ اخلاق صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم نے ایک دن ہمیں خطاب کرتے ہوئے تین مرتبہ ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے دفت قدرت میں میری جان ہے یہ فرمانے کے بعد آج صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم نے زمین پر نگاہیں جما دی تو ہم میں سے ہر شخص روتے ہوئے زمین کی طرف متوجہ ہوا حالانکہ ہم نہیں جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قسم کیوں اٹھائی پھر آج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سرے انور اٹھایا چہرے پر مسررت تھی جو ہمیں سرخ اونٹوں سے زیادہ پسند تھی فرمایا جو شخص پانچ نمازیں ادا کرے رمضان کے روزے رکھے مال سے زکات نکالے سات کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس سے کہا جاتا ہے سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ سبحان اللہ مسرد احمد حدیث نمبر تیئیس ہزار سات سو حضرت سیدنا ابو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی انہوں نے اس درخت کی ایک خشک ٹہنی کو پکڑا اور اسے ہلایا یہاں تک کہ اس کے پتے جھڑ گئے فرمایا اے ابو عثمان کیا تم مجھ سے نہیں پوچھو گے میں نے ایسا کیوں کیا فرماتے ہیں میں نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا فرمایا ایک مرتبہ میں میٹھے مستفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا اور اس درخت کی ایک خشک ٹہنی کو پکڑ کر ہلایا یہاں تک کہ اس کے پتے جھڑ گئے فرمایا سلمان کیا تم مجھ سے نہیں پوچھو گے میں نے یہ عمل کیوں کیا قرض کیا آپ نے ایسا کیوں کیا ارشاد فرمایا بے شک جب مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے پانچ نمازیں ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح یہ پتے جھڑ جاتے ہیں پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم نے یہ آیتیں مبارکہ پڑی یہ پارہ بارہ سورہ حود کی آیت نمبر 114 سو ہے آئیے ہم بھی پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں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 نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کو طبرانی کبیر حدیث نمبر 6125 سید المبلغین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جب نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ اس کے سر پر رکھ دیے جاتے جب وہ سیدا کرتا ہے اس کے گناہ جھڑنے لگتے ہیں لہذا جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہوتا ہے اس کے تمام گنا جھڑ چکے ہوتے ہیں مصنف احمد حدیث نمبر 1534 حضرت سینا سو بن نبی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں دو بھائی تھے ان میں سے ایک بھائی کا دوسرے بھائی کی وفات سے چالیس راتیں پہلے انتقال ہو گئی ان میں سے پہلے مرنے والے کا ذکر سربر عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علی ولی وسلم کی بارگاہ میں کیا گیا فضیلت بیان کی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وسلم نے فرمایا کیا دوسرا بھائی مسلمان نہیں تھا ارض کیا کیوں نہیں اور اس میں کوئی برائی نہیں تھی ارشاد فرمایا تمہیں کیا معلوم اس کی نماز اس نے اس کی نماز نے اسے کہاں پہنچا دیا نماز کی مثال ایسی ہے کہ تم میں سے کسی کے دروازے پر میٹھے پانی کی بڑی نہر ہو جس میں وہ روزانہ پانچ مرتبہ ہوتے لگائے تو تمہارا کیا خیال ہے اس کے بدن پر کوئی میل باقی رہے گا تمہیں کیا معلوم کہ اس کی نماز نے اسے کہاں تک پہنچا دیا حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نور کے پیکر نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سے مسلسل گناہ ہوتے رہیں لیکن جب تم فجر کی نماز ادا کرو گے تو وہ تمہارے ان گناوں کو دھو دے گی اس کے بعد پھر تم سے مسلسل گناہوں کا صدور ہوتا رہے لیکن جب ظہر کی نماز ادا کرو گے تو ظہر کی نماز تمہارے گناہوں کو دھو دے گی اس کے بعد پھر گنا ہوتے رہیں لیکن جب عصر کی نماز ادا کرو گے تو نماز اثر تمہارے گناہوں کو دھو دے گی اس کے بعد پھر مسلسل گنا ہوتے رہیں لیکن جب تم مغرب کی نماز ادا کرو گے تو نماز مغرب تمہارے گناہوں کو دھو دے گی اس کے بعد بھی تم سے گناہوں کا صدور ہوتا رہے لیکن جب تم عشاء کی نماز ادا کرو گے تو نماز عشاء تمہارے گناہوں کو دھو دے گی پھر تم سو جاؤ گے بیدار ہونے تک تمہارا کوئی گناہ نہ لکھا جائے گا تبرانی کبی حدیث نمبر دس ہزار دو سو اقاڑی ہی سلاد و سلام فرماتے ہیں ہر نماز کے وقت ایک منادی یعنی آواز دینے والا بھیجا جاتا ہے وہ آواز دیتا ہے کہتا ہے اے ابن آدم اٹھ کھڑے ہو اور جو آگ تم نے اپنے لیے جلائی ہے اسے بجھا دو پس لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اچھی طرح طہارت حاصل کرتے ہیں تو ان کے دو نمازوں کے درمیان کے گنا مٹا دیے جاتے ہیں ج نماز عصر کا وقت ہوتا ہے اسی طرح ندا کی جاتی ہے مغرب کے وقت بھی یہی ندا ہوتی ہے عشاء کے وقت بھی اسی طرح ندا ہوتی ہے پھر لوگ سو جاتے ہیں کوئی خیر میں رات گزارتا ہے کوئی شر میں رات گزارتا ہے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و وبارہ کا وسلم صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار دو سو حضرت سیدہ ابو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت دن اور رات میں کچھ فرشتے تمہیں تلاش کرتے ہیں اور وہ نماز فجر و عصر میں کٹھے ہوتے ہیں پھر جب تمہارے ساتھ رات گزارنے والے فرشتے اوپر چلے جاتے ہیں تو ان کا رب عز وجل ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ تمہیں ان سے زیادہ جانتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا عرض کرتے ہیں جب ہم ان سے جدا ہوئے نماز پڑھ رہے تھے جب ہم ان کے پاس پہنچے تو اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے اور ابن خدیمہ کی روایت میں اضافہ ہے رشتے عرض کرتے ہیں یا لازب اجل قیامت کے دن ان کی مغفرت فرما دینا صحیح مسلم حدیث نمبر 657 حضرت سن جندب بن عبد رضی اللہ تعالی روایت ہے تاج دار رسالت شہن شاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر کی نماز ادا کی وہ اللہ تعالی کی امان میں ہے لہذا کوئی شخص اللہ تعالی کی امان میں خلل نہ ڈالے کیونکہ جو اللہ تعالی کی امان میں خلل ڈالے گا اللہ تعالیٰ اسے سے منہ کے بل اوندھا کر کے جہنم میں ڈال دے گا طبرانی کبیر حدیث نمبر دس ہزار پانچ سو پچپن نور کے پیکر نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہ دان سے فرمایا کیا تم جانتے ہو تمہارا رب اعلیٰ کیا فرماتا ہے صاحبہ نے ارض کی اللہ تعالی اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں تین مرتبہ یہی سوال فرمایا اور پھر فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے مجھے اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم جو بھی نماز کو اپنے وقت میں ادا کرے گا میں اسے جنت میں داخل فرماؤں گا اور جو ان کو وقت گزار کر ادا کرے گا اگر میں چاہوں گا تو اس پر رحم فرماؤں گا اور اگر چاہوں گا تو اسے عذاب دوں گا میٹھے میٹھے اسلام بھائیو روایات تو میرے پاس بہت ہیں مگر سلسلے کا وقت قلیل ہے میں خلاصہ کے دیتا ہوں میرے اکالی سلاد اسلام کے ارشادات کا نماز کی برکات کے کیا کہنے نماز جنت میں لے جانے والا عمل ہے نماز مومن کے لیے بہترین عمل ہے نماز نور ہے نمازی بغیر ترجمان کے رب تعالی سے ہم کلام ہوتا ہے خوشوخو کے ساتھ صرف دو رکعتیں ادا کرنے والے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. دو رکت نماز دنیا و مافیہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے نماز اللہ تعالی کی بارگاہ میں پسندیدہ عمل ہے نماز میں ہر سجدے کے بدلے میں نیکی لکھی جاتی ہے گناہ مٹایا جاتا ہے ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے نمازی بروزی قیامت سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا نماز سے گنا جھڑتے ہیں نماز گناہوں کے میل کو کو دھو دیتی ہے ایک نماز پچھلی نماز کے دوران ہونے والے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے نمازی خیر میں رات گزارتا ہے نماز برائیوں کو مٹا دیتی ہے نمازی جنت میں داخل کیا جائے گا نمازی کے لیے معصوم فرشتے اللہ تعالی کی بار گامے مغفرت کی سفارش کرتے ہیں نمازی اللہ تعالی کی امان یعنی حفاظت میں رہتا ہے نماز نمازی کے لیے دعائیں حفاظت کرتی ہے نمازی کامل مومن ہے نمازی کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے دیدار حق دکھائے گی اے بھائیو نماز جنت تمہیں دلائے گی اے بھائی و نماز دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی خالق سے بخشوائے گی اے بھائی و نماز سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبارا وسلم نزول قرآن کا مہینہ ہے اور قرآن پاک میں قریباً سات سو مرتبہ سے بھی زیادہ بار نماز کا ذکر خیر لاہ اکبر تو چند آیات میں برکت کے لیے آپ کو سناتا ہوں کہ رب کا پاک کلام نماز کے بارے میں کیا ارشاد فرما رہا ہے پارا پانچ نساء آیت نمبر ایک سو تین ارشاد ہوتا ہے ترجمہ ایک کنز ایمان بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے پارا سترہ سورہ حج آیت نمبر ستر ارشاد ہوتا ہے یہ جدو اللہ تفلی اے ایمان والو رکو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو اور بھلے کام کرو اور اس امید پر کہ تمہیں چھٹکارا ہو پارہ چھبیس سورہ فتح آئت نمبر انتیس محمد رسول الله والذين معه وشداه على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا ركعا وسجدا يربهون فضلا فضلا من الله ورضوانا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 پارا چھ سور انسا آئےت ایک سو باسٹھ شاید ہوتا ہے ولو مینٹ ولطون زیت ولو مین بلکم اجرم ترجمہ اے کنز ایمان اور نماز قائم رکھنے والے اور زکات دینے والے اور اللہ اور قیامت پر ایمان لانے والے ایسوں قرآن قریب ہم بڑا ثواب دیں گے پارہ اٹھارہ سور مطمون آئے ایک دو نو دس گیارہ پشاد ہوتا ہے الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم على صلباتهم يحافظون أولئك هم البارثون الذين ينفون الفندة هم فيها خالدون ترجمہ کنزل ایمان بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑتے ہیں اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی میراث پائیں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے پارہ اٹھارہ سورہ نور آیت نمبر چھپن <تُحَمُون> ترجمہ کنز ایمان اور نماز برپا رکھو اور زکات دو رسول کی اور رسول کی فرما برداری کرو اس امید پر کہ تم پر رحم ہو پارا انتیس سورہ مارچ آئے چونتیس پینتیس فی جن ترجمہ اے کنزل ایمان اور وہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں یہ ہے جن کا باغوں میں اعزاز ہوگا میٹھے میٹھے اسلائم بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین ہمت کیجیے اور عرد کر لیجئے کہ انشاءاللہ اللہ اب ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی ماہ رمضان میں نمازیں پڑھیں جنہوں نے نہیں پڑھی وہ بھی رمضان سے شروع کر دیں ہاتھ و ہاتھ شروع کر دیں انشاءاللہ اب ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی نماز پڑھتے رہیں گے دیکھیے آپ نے سنا نماز کی کتنی برکتیں ہیں نماز جہنم سے بچانے والا عمل ہے اور یہ عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے نماز بھی نہ پڑھیں اور پھر ہم یہ چاہیں کہ جہنم سے آزاد بھی ہو جائیں تو اگر نماز نہ پڑھنے پر اللہ تبارک تعالی ناراض ہو گیا یاد رکھیے ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑتا ہے جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے ہر مسلمان عاقل بالغ پر پانچ وقت کی نماز فرض ہے نماز کی فرضیت کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہے چاہے اس کا نام مسلمانوں والا ہو دیگر کام بھی مسلمانوں والے ہوں نماز کی فرضیت کا منکر ہے تو کافر ہے انکار نہیں کرتا پڑتا بھی نہیں تو یاد رکھیے ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑنا گناہ کبیرہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزاد فرمائے اور بے حساب ہماری بخش فرماتے خوف آتا, آتا, آتا دو یارب آمین بھی جاہد نبی ضلع امین اللہ تعالی علیہ ہی وسلم